نبی اللہ یا نور اللہ نماز کے فرائض سات چیزیں نماز میں فرض ہیں تقبیر تحریمہ قیام قراءت رکوع سجدہ قادہ اخیرہ خروج بے سنعی عید یہ سات چیزیں نماز میں فرض ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل تکبیر تحریمہ یہ تقبیر تحریمہ آپ نے دیکھا کہ شرط میں بھی اس کا ذکر کیا گیا اور یہاں فرائض کے ساتھ بھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے حقیقت یہ شرائط نماز سے ہے مگر چونکہ اب اعلی نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے بلی ہوئی اس کے ہوتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے تو اتنا ملاپ اتنا اقتصاد ہے اس کو نماز سے اس وجہ سے اس کو فرائض میں بھی بیان کیا گیا ٹھیک ہے اس کی مثال یوں سنور لیجیے جیسے کہ یہ فیضان مدینہ کا دروازہ ہے تو دروازہ کا تعلق باہر سے باہر والوں کے لیے کیا یہ اندر داخل ہونے کا راستہ اور اندر والوں کے لیے کیا یہ باہر نکلنے کا راستہ تو دونوں جانے سے اس کو استثال ہے تو دونوں جگہ اس کا شمار ہوگا باہر والوں کے لیے بھی اور اندر والوں کے لیے بھی تو تقدیر تریمہ ایک ایسا رکن ہے نماز کا کہ شرائط کے ساتھ ساتھ اس کو فرائض سے بھی تعلق ہے کہ اس کے شروع کرتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے مقتدین لفظ اللہ اللہ اکبر میں سے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا اس کی نماز نہ ہوئی یہ صرف تقبیر تہیمہ کے لیے مسئلہ ہے دیگر تکبیرات امام کہتا ہے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے تقبیر تحریمہ کو اگر کسی مقتدی نے امام سے پہلے ختم کر لیا تو اس کی نماز شروع ہی نہ ہوئی لہذا امام جب تقبیر کہہ چکے اس وقت مختیبی تقبیر کہے تقبیر تحریمہ پہلی تقبیر امام کو رکو میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا جو اللہ اکبر اس نے کہا اس تکبیر سے تکبیر رکو کی نیت کی یہ نیت کی کہ میں رکو میں جانے کے لیے تقبیر کہہ رہا ہوں تو بھی اس کی نماز شروع تو ہو گئی اور یہ نیت کیا کہلائے گی لاغ حضور بیکار بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ امام تکبیر کہہ چکا یا نہیں تو اب کیا کریں اگر امام سے پہلے کہتے تو نماز ہی نہیں ہوتی تو امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی تو اگر غالب گمانے کہ امام سے پہلے کہی تو اب اس کو غالب گمان کے اوپر چھوڑا گیا ہے اگر اس کا غالب گمانے تقبیر کہنے والے کہ میں نے امام سے پہلے تکبیر کہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر غالب امان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی بعد میں کہی ہے تو اس کی نماز ہو گئی اور اب یہ سوال آئے کہ کسی طرف ذہن جاتا ہی نہیں یعنی کوئی بھی ایسی بات کہ ہوئی یا نہیں ہونے کے سلسلے میں غالب گمان کہیں نہیں جاتا تو اب کیا کریں اگر کسی طرف غالب گمان نہ ہو تو احتیاط یہ ہے کہ قطع کریں نماز توڑ دے اور پھر سے تحریمہ باندھے دوبارہ سے تقبیر تحریمہ کہے یہ نماز کا پہلا فرض تقبیر تحریمہ دوسرا فرض ہے قیام قیام کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو بالکل سیدھا کھڑا ہونا یہ کیا ہے پورا قیام اور قیام کا ادنا درجہ سمجھ لیجئے یا کم درجہ سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ تھوڑا جھکا ہوا ہو اتنا جھکا ہوا ہو کہ ہاتھ اگر بڑھائے تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچے اگر ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ رہے جب بھی وہ قیام ہی میں ہے لیکن یہ قیام کا کیا درجہ ہے کم درجہ ہے ادنا درجہ ہے اور پورا قیام قیام کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں اتنا جھکا ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ گئے تو اب یہ قیام نہیں رہا بلکہ یہ رکو میں پہنچ گیا یہ کہاں پہنچ گیا رکو میں پہنچ گیا قیام کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کو بھی سن لیجئے قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرأ ہے جتنی دیر تک قرأ کرنی اتنی دیر تک کیا کرنا ہے قیام کرنا ہے یعنی کھڑے رہنا ہے یعنی بقدر قرأ فرض قیام فرض جتنی قرأت فرض ہے اتنی دیر تک قیام کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا اور بقدر واجب واجب جتنی دیر تک قرأ واجب ہے اتنی دیر تک قیام بھی واجب ہو جائے گا بقدر سنت سنت جتنی دیر تک قرأ سنت ہے اتنی دیر تک قیام بھی کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا اب مثلاً ایسی آیت پڑھنا کہ جس میں دو کلمیں ہوں ایسی آیت پڑھنا کہ جس میں دو کلیمیں ہوں تو اتنی قرأت نماز میں کیا ہے فرض ہے مثلاً کسی نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین اس کا فرض ادا ہو گیا قرآد کا اب جتنی دیر میں یہ فرض ادا کیا اتنی دیر تک قیام کیا ہو جائے گا فرض ہو جائے گا اور پوری سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے واجب اس کے ساتھ تین آیتیں ملانا چھوٹی سورت پڑھنا یہ کیا ہے واجب جتنی دیر میں یہ پڑھ لیا جائے اتنی دیر تک قیام کرنا کیا رہے گا واجب رہے گا اور اس کے علاوہ مزید آیتیں اگر پڑھ ہے جو کہ سنت اور مستحب کے درجے میں آ جائے گا اتنی دیر تک قیام کیا ہو جائے گا سنت ہو جائے گا یہ حکم پہلی رکعت کے اعتبار سے یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکتوں کا ہے یعنی پہلی رکعت کا حکم کیا ہوگا رکعت اولہ میں یہ ہوگا حکم کہ قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی کیونکہ تکبیر تحریمہ بھی کیا ہے فرض ہے اور تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر ہی کہنی ہے تو تقبیر تحریمہ میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ بھی فرض میں ہی شمار ہوگا اور قیام مسنون میں مقدار ثنا و تحفظ و تسمیاں بھی شمار ہوگی ثنا پڑھنا تحوذ یعنی حاؤز باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے سنت ہے تو اتنی دیر تک قیام کیا رہے گا سنت رہے گا فرض و بطر و عیدین و سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا ازر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا نہ ہوں گی اب یہ اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیام جو وہ کن نمازوں میں فرض ہے تو قیام ان نمازوں میں فرض جو فرض ہیں جیسے فضر فجر کی دو فرض ان میں دونوں رکعتوں میں قیام فرض ظہور کے چار فرض چاروں رکعتوں میں قیام فرض عصر کے چار فرض چاروں رکعتوں میں قیام فرض مغرب کے تین فرض تینوں رکعتوں میں قیام فرض عشاء کے چار فرض چاروں رکعتوں میں قیام فرض فطر کی تین رکعتیں تینوں رکعتوں میں قیام فرض فجر کی دو سنتیں جو فرض سے پہلے ہیں دونوں رکعتوں میں قیام فرض عیدین کی جو دو رکعتیں ہیں عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں دو دو رکعتیں ان دونوں میں قیام فرض اسی طرح جو نماز واجب ہے مندت والی مانی ہے منت کی نماز جو ہے یا نظر اس کو ہم کہیں تو جتنی رکعتیں مانی ہیں ان سب رکعتوں میں قیام فرض ٹھیک ہے ان ساری نمازوں میں قیام کیا ہے فرض ہے ان کے علاوہ جتنی بھی نماز ہیں قیام ان میں فرض نہیں ہے مثلا زور سے پہلے کی چار سنتیں بات کی دو سنتیں یا بات کی دو نفل ہیں اس کو اگر بیٹھ کے بھی پڑھے گا تو بھی نماز ہو جائے گی خواہ عذر ہو یا نہ ہو ایسے ہی پڑھ رہا ہے کوئی حرض نہیں ہے اشراک چاش کے نفل بیٹھ کر پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے اوا بن کے نفل پڑھ رہا ہے مغرب کے بعد کی دو سنتیں پڑھ رہا ہے عشاء سے پہلے کی چار سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں نفل ہیں ان سب نمازوں کو بھی اگر کسی نے بیٹھ کر پڑھا اس کی نماز ہو جائے گی ٹھیک ہے فرض قیام جو ہے وہ قسم ہے وہ صرف ان نمازوں میں فرض میں فطر میں اور سنت فجر میں یا وہ نماز جو باجی ہوئے اس کے دن منت کے نمازیں یا نفل شروع کیے تھے اور پھر توڑ دیا تو یہ نفل بھی اب واجب ہو گئے تو اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گا تو بلا حضر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا یہ والی یعنی فرض وطر اور عیدین اور سنت فجر اگر بغیر کسی مجبوری کے اس نے ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھا یہ نمازیں نہ ہوں گی قیام کی تاکید کتنی ہے اس کو ذرا سنیے بعض لوگ دیکھے جائیں کہ وہ یوں تو گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں اور جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا ایک رکات کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں باقی ساری نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کی نمازیں سرے سے ہوتی نہیں کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا اُلزر نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو کچھ تکلیف ہونا یہ اُلزور نہیں ہے ویسے تو جو کڑا رہے گا اس کو تکلیف تو ہونی ہی ہونی ہے پندرہ منٹ کھڑا رہے گا تو پندرہ منٹ کے حساب سے ہوگی آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا تو آدھا گھنٹے کے حساب سے تکلیف ہوگی کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں ہے بلکہ قیام اس وقت ساقت ہوگا یہ جو قیام ہے یہ کس وقت ثاقب ہوگا شریعت تے متحرانے جس عذر کی بنا پر اس کو ساقت مانا ہے وہ کیا ہے یہ اس وقت ساقت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے کھڑا ہی نہ ہو سکے یا کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن کھڑے ہونے کے بعد سجدہ نہیں کر سکتا یہ بھی عزور ہے یا کھڑا تو جاتا ہے لیکن کھڑے ہونے سے یا سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے زخم بہتا ہے ٹھیک ہے یہ عزور ہے یا کھڑے ہونے میں کیا آتا ہے اس کو خطرہ آتا ہے کھڑا نہیں ہوتا بیٹھ کر نماز پڑھتا تو خطرہ نہیں آتا یہ سارے کے سارے کیا ہے عزور ہے یا اگر کھڑا ہی کھڑا ہوتا ہے تو چوتھائی چیتر اس کا کھل جاتا ہے اور اگر بیٹھ کر پڑتا ہے تو نہیں کھلتا یہ بھی اجور ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو اس سے بولا نہیں جاتا پڑھ نہیں سکتا کت نہیں کر سکتا یہ بھی عزر ہے کھڑے ہونے کی صورت میں خیرات سے مجبور ہو جاتا ہے کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے کھڑے ہونے کے باعث کے مرض میں بڑھوتری ہوتی ہے بڑھ جاتا ہے مرض یا مرض میں ایسا اضافہ ہو جاتا ہے کہ دیر میں اچھا ہوگا یا اتنی ناک تکلیف ہوتی ہے کہ جو برداشت باہر ہے ان تمام صورتوں میں کھڑا ہونا اس سے کیا ہو جائے گا ساکت ہو جائے گا اب یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اگر اثا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو اب تو فرض ہے کہ کھڑا ہو جائے اس کے پاس اصا ہے اسے کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے یا دیوار ہے یا ستون ہے ستون کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اب کھڑے ہو کر ہی نماز پڑے یا اس کا کوئی خادم ہے گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے سہارے سے کھڑا ہو جائے جب ایسی صورتیں ہیں تو بھی قیام کیا رہے گا فرض رہے گا یہ صورتیں نہیں ہے نہ آسا ہے نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی پاس دیوار ہے نہ کوئی ستون ہے جس کی سہارے سے کھڑا ہو سکے تو اب بھی قیام کیا ہو جائے گا شاخت ہو جائے گا اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا تو اتنی دیر تک بھی کھڑا رہنا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے کھڑا رہنا پڑے گا اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر کہہ لے صرف تدبیر تینما کہنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے اتنی گنجائش ہے اتنی دیر تک بھی اس کو کھڑا رہنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد بھلے بیٹھ کر نماز پڑھے تنبی ہے ضروری آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی حالانکہ وہی لوگ اس حالت میں دس دس پندرہ پندرہ منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبع ہو ان مسائل سے آگاہ ہو اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام یعنی قیام پر قادر ہونے کے باوجود جتنی نمازیں اسی طرح بیٹھ کر ان لوگوں نے پڑھ لی ہیں ان کا اعادہ فرض ان نمازوں کو کیا کریں گے دوبارہ پڑھنا فرض ہے نماز ہی نہیں یوں ہی اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا اور اس نے ایسا نہ کیا وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں ان کا پھیرنا یعنی ان کو دوبارہ پڑھنا کیا ہے فرض ہے اللہ تعالیٰ تو عطا فرمائے نماز کا تیسرا پس قراءت قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں جس کی الحمدللہ للہ ہم روزانہ کوشش کر رہے ہیں کتنی کوشش کر رہے ہی ہیں ہر ایک اپنے دل سے پوچھے دن رات کوشش کرنی ہی قرآن اس کو نامے کے تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے اپنے علاوہ دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے فرق نظر آ جائے جیسے کہ تا فو تا سین ہ یہ سارے کے سارے کیا ہو جائے فرق واضح ہو جائے تو یہ ساری باتیں ضرور سیکھنی پڑیں گی یہ بھی اس کا تعلق بھی فرض علوم سے تو اتنی تجویز ضرور سب کو آنی آنی ضروری ہے کہ نماز سے وہ درست طور پر ادا کر سکے جو بھی اس کے ذمہ ہیں وہ چیزیں اس کو صحیح طور پردا کر سکے آہستہ پڑھنے میں اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں اتنی آواز ضروری ہے کہ اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے اگر حروف کی تصحیح تو کی میں اس نے پڑھا تو صحیح مگر اس قدر آہستہ کے خود بھی نہ سن سکا خود اس کے کانوں تک آواز نہ گئی اور کوئی مانے بھی نہیں ہے مثلا شور و غل بھی نہیں ہے کہ اس تک آواز پہنچنے میں رکاوٹ بنتا تخل سماج بھی نہیں ہے یعنی اس کو کم سننے کا مرض بھی نہیں ہے تخل سماعت کم سننے کا مرض ہو کہتے ہیں. تو نماز ایسے شخص کی بھی نہیں ہوگی آج یہ بیماری بھی عام ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیے گا کہ غالب اکثریت نماز کے بعد منہ بند ہوتا ہے جب منہ ہی بند ہے تو پڑھتا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں پڑھتا ہوگا دل ہی دل میں پڑھتا ہوگا دل میں نماز پڑھتے ہوں گے لگتا ہے نہیں ہوتی نماز جب تک اتنی آواز سے نہیں پڑے گا اس کے کانوں تک آواز جائے یوں ہی جس جگہ شریعت متحرا میں کچھ پڑھنے یا کہنے یا بولنے کا حکم دیا یا ان مسائل کا دار و بازار کہنے بولنے یا پڑھنے پر ہے تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اتنی آواز ضروری ہے کہ خود اپنے کان تک پہنچ جائے جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے مثلاً طلاق دینا آزاد کرنا غلام کو جانور ذبح کرنا جانور دبا کرنے میں بھی, بھی اتنی آواز ضروری ہے کہ خود اس کے کان تک آواز پہنچے اگر اس نے اتنا نہ کہا جانتے بوجھتے ایسا کیا تو جانور وہ جو اس نے دبا کیا حکت ہے کے مسلمان نے کیا ہو, وہ جانور کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا مردار کی مثلا کم از کم اتنی آواز ضروری ہے کہ خود اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے اس طرح طلاق کسی آدمی نے اپنی بی بیوی کو طلاق دیتی. اتنی آواز سے دی طلاق کہ اس کے کانوں تک بھی آواز نہ گئی اس کی بی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کسی آدمی ر اپنے غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا اتنے آہستہ کہا کہ خود اس کے کانوں تک آواز نہ گئی تو غلام آزاد نہیں ہوگا اب قرآ کی مقدار کیا ہے کتنی کرات فرض ہے کتنی واجب ہے وہ بھی سن لیجیے متلقن ایک آیت پڑھنا فرض کی دو رکعتوں میں جو پہلی دو رکعت اس میں اور وطر و نوافل کی ہر رکعت میں وطر کی ہر رکعت میں نوافل کی ہر رکت نوافل میں سنتیں بھی آ گئی ٹھیک ہے بکائے کرام نوافل میں سنتوں کو بھی شمار کرتے ہیں تو فرض کی دو رکعتوں میں اور وطر اور نوافل کی ہر رکعت میں ایک آیت پڑھنا کیا ہے فرض ہے امام ہے تو امام پر فرض ہے اور اگر کوئی علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے ہاں مقتدی ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس مقتدی کو کسی نماز میں قراعت جائز نہیں نہ فاتحہ نہ آیت نہ آہستہ کی نماز میں نہ جہل کی نماز میں جس میں امام آواز سے قراط کرتا اس میں بھی اس کو قراعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام کی قراعت مقتدی کے لیے کافی ہے وہ خاموش رہے گا خواہ اس تک امام کی آواز آئے یا نہ آئے امام آہستہ پڑھے خابولت پڑھے فرض کی کسی رکاعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو گئی اچھا یہ جو فرائض آپ سن رہے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا فرض علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک برکت یہ بھی ہوگی کہ کبھی نماز میں اتنا وقت کم رہ گیا کہ بالکل ایک منٹ رہ گیا تو بندہ اگر فرائض جانتا ہوگا نا تو ایک منٹ میں فرض ادا کر لے گا یہ امیر علیہ سلت متا علی نے مدنی مذاکرے میں گزشتہ سال جو بین الاقوامی اجتماع ہوا تھا اس سے پہلے جو مدنی مذاکرہ ہوا تھا اس میں آپ نے باقاعدہ یہ پریکٹیکل کر کے بتایا بآسانی صرف فرائض پر عمل کرتے ہوئے نماز ہو سکتی ہے یہ سفر میں ایسا کبھی کبھی موقع آ جاتا ہے کہ وقت تگ جاتا ہے اور بندہ مسائل کو جانتا نہیں ہوتا بولتا اب ایک منٹ رہ گیا میں کیا نماز پڑھیں ایک منٹ بھی رہے گا اس میں بھی نماز ہو سکتی ہے خصوصاً فجر کی نماز آنی ہو جائے گی چھوٹی آیت جس میں دو یا دو سے زائد کلمات ہوں ان کے پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا جیسے الحمدللہ رب العالمین اس میں دو سے زائد کلمے فرض ادا ہو جائے گا اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے کہ صاد قاف کے پھر یہ سوچا کہ چلو یار سواد کو تین مرتبہ پڑھ لو سواد تو بھی اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اگرچہ تکرار کریں یعنی بار بار ان کو پڑھیں جب بھی اس کا فرض ادا نہیں ہوگا فرد ادائیگی کے لیے کم از کم ایسی آیت, ایسی آیت کم از کم ضروری ہے کہ جس میں دو کلمے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں رہی ایک کلمے کی آیت قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ جو ایک کلمے پر مشتمل ہے مدحتان سورت الرسمان میں ہے یہ آیت اس میں فقاح کا اختلاف ہے بعض فقا نے فرمایا کہ اس کو پڑھ لے گا تو فرض ادا بعض نے فرمایا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ایک ہی کلمہ ہے تو اب چونکہ اختلاف آ گیا تو اختلاف جب علماء کے درمیان ہو جائے تو اس میں بچنے میں احتیاط ہے تو اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے اس میں چونکہ اختلاف ہے لہذا بچنے میں احتیاط نماز کا چوتھا فرض رکو وہ قیام کے جی میں آیا نا کہ اتنا ہاتھ جھکاؤ کہ اتنا ہاتھ اتنا بڑھائے کہ گھٹنے تک نہ पहुंचे تو وہ کیا کہلائے گا ادنا फिर आपको پھر آپ کو بتا دے گا اگر ہاتھ گٹنوں تک پہنچ جائیں گے تو وہ کیا کہلائے گا رکو وہ روکو کا کون سا درجہ ہوگا ادنا رکو اور پورا رکو کیا ہوگا کہ کمر اور سر ایک ہی سیدھ میں ہو اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے یہ رکو کا ادنا درجہ ہے اور صرف اتنا ہی گی درجہ کے لیے. اور پورا یہ کہ پیٹ بچھا دے پیٹ بالکل سیدھی کرتے سر اور پیٹ ایک ہی سیت میں ہو یہ رکو ہو پانچواں سجدہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط اور تین تین انگلیوں کا لگنا واجب تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے پیڑ نہ لگا ایک کا بھی نہ لگا تو نماز کیا ہوگی نہیں ہوگی بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہیں ہوگی اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں نماز نہیں ہوتی اگر کسی ازر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا پیشانی پر زخم ہے پیشانی کا جمنا یہ سجے کی حقیقت ہے نہیں لگا ہی نہیں سکتا پٹی لگی ہوئی زخم لگا ہوا ہے کیا کرے تو اس صورت میں کیا کرے گا صرف ناک رکھ لے زمین پر ٹھیک ہے اور پھر ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی کیا لگائے ہڈی اسی نوک کو ذرا سا دبا دے گا تو ہڈی لگ جائے گی تو ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے نرم چیز پر سجدہ کیا تو کیا ہوگا میں کسی نرم چیز مثلاََ گھاس روئی قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو سجدہ ہو جائے گا نماز جائز ہے اور اگر اتنی ایسی صورت نہیں ہے کہ دبانے سے دبتی رہتی ہے ایسی نرم ہے وہ تو پھر نماز نہیں ہوگی بعض جگہ جاڑوں میں یعنی سردیوں میں مسجد میں پیال بچھاتے ہیں یہ پیال وہ ایک بھوسا ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ نرم ہوتا ہے تو اس زمانے میں لوگ ایسا بچھا دیتے تھے ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے اگر پیشانی خوب نہ دبے تو نماز ہی نہ ہوئی ہمارے یہاں کل کارپیٹ بچھا دیے جاتے ہیں بعض تو واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے نرم ہوتے ہیں کہ اس میں نماز ہوتی نہیں ہے بعض سخت بھی ہوتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے بہرحال احتیاط ضروری ہے اور ناک کی ہڈی تک میں ادبی تو نماز کیا ہو جائے گی مکرو تحریمی واجب العدا دوبارہ پڑھنی پڑے گی کمانی دار گدے پر سجدے میں پیشانی خوب نہیں جبتی لہذا نماز اس میں نہیں ہوگی اسی طرح ریل کے بعض درجوں میں بعض گاڑیوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی ہوگی نماز کا چھٹا فرش قاعدۂ عقیرہ یعنی نماز کی رکاعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات عبدہو دہو اور تک پڑھ لی جائے اتنی دیر تک بیٹھنا کیا ہے فرض ہے اور اطاحیات پڑھنا واجب تو اگر بال فرض کو بیٹھا رہا اور اطہحیات نہ پڑھی تو فرض اس کا ادا ہو گیا لیکن چونکہ واجب کا تاریخ ہوا تو نماز میں کیا کرنا پڑے گا اس کو سجدہ سیل کرنا پڑے گا کر سلام پھیرے پھر دو سجدے کریں یہ فرائض واجبات کو اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا تو سجدہ سیب کا تعلق انہی سے مرنہ آپ سجاد کے مسائل میں الجھتے ہی رہیں گے ان کو یاد رکھیں گے تو آگے سجدہ سیل کا مسئلہ سمجھ میں آئے گا ورنہ وہ بھی سر سے گزر جائے گا چار رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد فائدہ نہ کیا تو قاعدہ آخرہ کیا تھا پر نا اس نے کیا ہی نہیں کھڑا ہو گیا تو اس کو جب تک پانچویں کا سجدہ نہیں کیا اس کو حکم ہے کہ بیٹھ جائے اب وہ بھول چکا ہے بےچارا اس کو یاد ہی نہیں آ رہا رکو کر لیا اب یاد ہے ارے یہ تو پانچویں رکا تھی میری فوراً بیٹھ جائے ٹھیک ہے اور اگر اس نے پانچویں کا سجدہ کر لیا تو اب کیا حکم ہے پانچویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغربی میں تیسری پر نہیں بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا تو ان سب صورتوں میں چونکہ قاعدہ آخرا فرض تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا اور فرض چھوڑنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے باطل نماز ختم ہو جاتی ہے یعنی فرض اس کے گئے مغرب کے سوا اور نمازوں میں ایک رکعت اور ملا لے تو یہ اس کے کیا بن جائیں گے چھ نفل بن جائیں گے فجر میں چار نفل بن جائیں گے مغرب میں ایک ملا لے گا تو تین تو پڑھ چکا ہے تو چار نفل بن جائیں گے تو یہ سب کے سب نفل بن جائیں گے پر اس کو دوبارہ پڑھنے ہوں گے اور اس میں بھی چھ یا چار نفل بن رہے ہیں اس کے آخر میں اس کو سجدہ صاحب تو کرنا ہی ہوگا سجدہ صاحب کرنے سے پہلا خاطہ باطل نہ ہوگا جس پر سجدہ صاحب واجب تھا تو پہلا خعدہ جو اس نے کیا وہ ختم نہیں ہو جائے گا مگر تشود کیا ہو جائے گا واجب ہے تشود پڑھنا پڑے گا اس کو یعنی اگر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیا اتا ہی دوبارہ نہ پڑھی تو یہ واجب کا تاریخ ہوا نماز واجب العیادہ دوبارہ پڑھنی ہوگی اور اگر جانتے بوجھتے ایسا کیا ہے تو گناہ گار بھی ہوگا نماز کا ساتواں فرض خروج بے سن یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فیل جو منافی نماز و کرنا تو اس کو کیا کہتے ہیں خروج بے ہی اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا سلام کے ذریعے ہو یا کلام کے ذریعے ہو اگر اس نے کلام کے ذریعے نماز سے نکلنے کا ارادہ کیا جب بھی نماز سے باہر آ جائے گا لیکن ایسی صورت میں نماز کیا ہو جائے گی اس کی واجب و ارادہ کیونکہ سلام پھیرنا کیا تھا اس کو واجب تھا مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی قصدن پایا گیا تو اس صورت میں نماز کیا ہو جائے گی واجب الاعادہ ہوگی دوبارہ پڑھنی پڑے گی فرض ادا ہو گیا لیکن نماز اس کے دن واجب رہی آج کل بینچیں نماز ان کی ہو جائے گی بینچیں کیا لگی ہوتی ہیں بلکہ مسجد والے بینچوں کا خود انتظام کرتے ہیں قیام فرض ہے وہ ان کو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ مسجد میں آتے ہیں کیا گھسٹتے ہوئے آتے ہیں خود آتے نا چل کر آتے نا تو اس کا مطلب ہے کھڑا ہو سکتا ہے ہاں اگر اس کو کھڑے رہنے سے یعنی چلنے پھرنے سے نہیں کھڑے رہنے سے اس کا وضو ٹوٹتا رہتا ہے قطرہ بہتا ہے اگر یہ تو اس صورت میں وہ بیٹھ کر بیٹھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی ارے بعض بھائی بہنیں ہوتی ہیں جنہیں صحیح نہیں آتی وہ کوشش کرتے سیکھنے کی اور اگر ان کو پوری اتحیات نہ آتی ہو وہ کیا کرے نیز بازو سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہ اتحیات نہیں پڑھتے بلکہ اتحیات کی جگہ وہ سورہ فاتحہ یا کل شریف پڑھ لیا کرتے ان کی نماز کا کیا حکم آپ شریف اتحیات کی بات کر رہے ہیں بھائی ایسے کئی لوگ ہیں غالب اکثر جن کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتی ان کا کیا کریں گے تو وہ تو ابھی بتایا نا کہ یہ دن رات کوشش کرنی پڑے گی اس کو دوران کوشش یعنی زمانۂ کوشش کے درمیان اس کی نماز ہو جائے گی جب تک کوشش کر رہا ہے اور کوشش ہی چھوڑ دی نماز ہی نہیں ہوگی خواہیا خا چور فاتحہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے دوران کوشش کوشش سے مراد مرادی کہ سیکھے اور دن رات اس پر ایک کر دے اپنے جو ایک انسانی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کر لینے کے بعد جو ٹائم اس کو ملے جو وقت اس کو ملے یہ اس میں اس کے لیے کوشش کرتا رہے سیکھتا رہے کسی قاری کے پاس چلا جائے کسی عالم کے پاس چلا جائے جو جانتا ہو اس کو سیکھے اور اسے تھوڑا تھوڑا سیکھ سیکھ, سیکھ کر دوران کوشش جتنی نمازیں پڑھے گا ہو جائے گی کوشش ہی نہیں کرے گا تو اس کی نماز اصلا نہیں ہوگی نا اچھا یہ جو سن لیجیے اے جو بھی بعض اسلائی بھائی جو بزرگ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے مسجدوں میں ایسا انتظام ہوتا ہے بینچ وغیرہ لگی ہوتی ہے تو وہ جس کو عذر ہے وہ بیٹھ کر تو پڑھ سکتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جسے میں بیٹھا ہو نا اس طرح کرسی ہوتی اور آگے بینچ لگی ہوتی ہے یہ بینچ کی حاجت نہیں ہے بینچ نہ لگا ہے بلکہ وہ اگر اس کو عذر ہے بیٹھ جائے بھلے بیٹھ کر نماز پڑھے کرسی کی بھی حادت نہیں ایسے بیٹھ جائے ہاں بیچارہ بالکل بیٹھ ہی نہیں سکتا زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے کرسی پر بیٹھ کے آواز پڑھ لے اور اس میں کیا کرے اگر اتنی دیر تک کھڑا ہو سکتا ہے کہ تقبیر کے لے اتنی دیر تک کھڑے ہو کر تقبیر کے پھر بھلے بیٹھ جائے اور پھر رکوع کے لیے اشارہ کرے تھوڑا سا جھکے اتنا جھک جائے اس کی ضرورت نہیں ہے جو آگے بینچ لگی ہوتی اور سجا جب کرے تو رکو کے مقابلے میں زیادہ جھک جائے اس کی نماز ہو جائے گی جس کو عزور ہے عزور کی صورتیں یہاں بیان کر دی گئی ہیں میں نے بینچ کی حاجت ہی نہیں ہے کی حاجت ہی نہیں تو ہاتھ کہاں ہوگا اپنے گھٹنے پر ہی ہوگا ظاہر ہے تراوی کی نماز پڑھ تراوی کی نماز میں فقہ کا اختلاف ہے احتیاط یہ کہ اس کو بھی کھڑے ہو کر پڑے احتیاط یہی اگر کوئی شخص احتیاط نہیں پڑھ سکتا تو امام کی بازی میں تو اگر کوئی شخص آیا مسجد میں امام سب رکو میں ہیں اور چکا اچنا ہاتھ مطلب اشاروں تک پہنچ جائے اور تقریب میں اس پر اگر پا لیا اگر تصبیح نہ پڑھی یعنی رکو میں پڑھ سکا پڑھ سکا مشارکت ہو گئی تو اس کا رکو ہو گیا وہ رکعت اس کو مل گئی مشارکت یعنی وہ رکو کا جو کم از کم درجہ ہے نا اتنا پالے کہ ہاتھ جھکائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں اتنی مشارکت امام کے ساتھ ہو گئی تو اس کا سے کہ امام کام میں تھا یہ امام کے ساتھ بالکل مل گیا ٹھیک ہے اس کے ملنے کے بعد امام نے اب رکو سے سر اٹھایا. یہ ایک لمحے کے لیے رات کے بارے میں اپنے شاخ نائک کے اتنی آواز سے کہ انسان خود سن لیں تو ایسی آواز جیسے کہ سائیں سائن کی آواز آتی ہے ہم ایسے اگر پڑھیں اندازی اگر پڑھے اور ہمارے شور و है کے بارے میں لکھا کہ شوروگل ہو ہے ایسی جگہ پر تو ہم نماز اگر آواز سے ہی پڑھ پر پر پر سکتے ہیں پڑھ نہیں, آواز سے اگر اتنی آواز سے پڑھا کہ تو جن نمازوں میں جہر نہیں ہے اگر ان نمازوں میں اس نے زہر سے پڑھا تو نماز مکرو تیری میں ہوگی تو امام صاحب کے لیے یہی حکم کے لیے بھی یہی حکم ہے جن نمازوں میں جہر نہیں امام اس نماز میں امام نے جہر سے پڑھا تو نماز واجب کو لیادہ ہوگی اکثر مسجدوں کو دیکھا کہ امام صاحب سچتے میں جاتے ہیں اب امام صاحب میں بھی ہوتے ہیں مگر تقدیر ان کی جاری ہوتی اب مختلف کیا کرے تقدیر تو اب امام صاحب سجتے میں چلے گئے مقتدی, مقتدی دی میں جا کے نماز جائے؟ جائے <تصالح> تقبیر تحریمہ کا, کا مسئلہ بیان کیا سجد سجدے کے کی لیے یا رکو کے لیے تصویر لی جاتی ہے تصبیر گئی تو اس کے لیے مسئلہ تھوڑی ہو گئی ہے صرف تقبیر تحریمہ کا مسئلہ ہے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے امام سے کسی بھی معاملے میں آگے مفتی کو جانا درست نہیں مدینہ یہ کہ اگر نماز کے لیے پہنچے اور موم صاحب رکو میں ہو اس وقت اللہ اکبر کہتے تو ڈائریکٹ رکو میں جائیں گے یا جا قیام کریں گے قیام تو فرض ہے موم صاحب رکو میں ہے جی جی رکیں گے یا ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے تو رکو میں جائیں گے نہ جائیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے اللہ اکبر کے لیا تو تقبیر تحریمہ کے دوران بھی قیام کیا ہے فرض یہ ابھی آپ نے سن لیا اللہ اکبر کہنے کے بعد جھک جائے نیچے چلا جائے رکو میں اب دوبارہ تقبیر کہنے کی بھی حادت نہیں ہے تقبیرات جو تقبیر تحریم ہے نا وہ واجب ہے کہنا باقی ساری تکبیریں کہنا سنت ہے نہ بھی کم از کم پہلی صف میں تین اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان تک آواز پہنچ جائے اسلامی بہن گرموں میں نے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں بیٹھ کر فرائض بھی بیٹھ کر ماجی بھی بیٹھ کے پڑھتی وہ مسئلہ بیان تو کرتی ہے کیا اسلامی بہن ہو اسلامی بھائی ہو یا کوئی کاکا ہو یا کوئی جوان ہو سب کا یہ حکم ہے عموماً مساجد کے اندر لوگ نوافل پر جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھنے پر زور دیتے ہیں جی ہاں اس کے بارے میں کیا حکم ہے آیا یہ کی سنت ہے یا صرف یعنی اپنی طرح نوافل بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آدھا ملتا ہے عشاء کے بعد کے نفیل ہو تو ان کو بھی اگر بیٹھ کر پڑھا تو بھی آدھا ثواب ملے گا ہاں ابھی تر کے بات اے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاص ہے حضور بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں حضور کے سفر میں کوئی کمی نہیں ہے ہمیں ہم پڑھیں گے ہمیں آدھا ملے گا مدینہ امام فجر کی نماز میں امام ہمارے اندر شاہ میں جماعت نکل جائے گی خریدا بعد اگر نکل جائے گی تو فجر میں نہ پڑھیں گے اسے فرض ادا کر لیں شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں مکمل مسنون طریقے سے تو امام کے فرض جو وہ نکل جاتے ہیں اور اگر صرف فرائض ادا کرتے تو امام کو پالتے یہی کہنا چاہتے نا ہے نا تو وہ بھی واجب ہے یہ بھی واجب ہے اس چھوڑ دے جب اس کے لیے حکم ہے کہ جب امام جماعت سے نکل ہی جائے گی تو اس کو تو چھوڑنے کا حکم ہے سنتیں کیوں پڑھ رہے ہیں تین تصویر آتے تو ایک ہیں رقو میں میں ایک تصویر پڑھ لے یہ کر سکتا ہے ایک ایک تصویر پڑھ لے ہر نماز کی تیسری اور چوتھی رکاوت میں اگر کار کر دی تو کیا حکم ہے فرض نماز کی تیسری اور چیزرہ کہاں نے پورا قرآن پا پڑھ لیں پھر بھی کچھ حکم نہیں ہے نماز ہو جائے گی ہم بلکہ کہاں ہے تو مشتاف فرار کیا اپنے کام کے علاوہ کے لیے ہم اگر اتنی دیر تک کھڑا رہے گا مختلف کو پھر ماریں گے اپنے کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے ہم اتنی بلند پنیں گے ہمارے کانوں تک آواز پہنچ جائے مگر اڑوس پڑوس میں کو تکلیف ہو رہی ہے اس صورت میں کیا کریں نہیں اتنی آواز اگر پہنچ رہی ہے آواز اڑوس پڑوس تک تو وہی مسئلہ ہے کہ جہر ہو گیا تین آدمی سن رہے ہیں آہستہ آہستہ اتنا آہستہ نہیں پڑ سکتا تو آہستہ پڑھ تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہی آواز ہمارے کان تک بھی نہیں جو محتضاد چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی یا تو رات ہوگا یا دن ہوگا یا اجالا ہوگا یا انھیرا ہوگا آپ کے یہاں ڈھیرا بھی ہے نہ اجالا بھی ہے تو دونوں جدیں جمع نہیں ہو سکتی آہستہ بھی ہو ڈھیر بھی ہو یا نہیں ہو سکتا دونوں جدیں یا تو آہستہ ہوگا یا زور سے ہوگا یہ اپنے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں عموماً وہ مخارج کو ادا کرنے کی نیت سے نماز میں عین کی آواز. اگر تین پیچھے بھی اپنا اسلامی بھائی نماز پڑھ رہا ہے اپنی تو آگے والی صف میں اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ اس لیے کہ اس نے مشق نہیں کی یہ اگر کوشش کرے تو اس کی آواز بھی صحیح ہو جائے گا گی نماز امام پڑھا اجتماع کرنا ہے چلو اللحبی صاحب ہمارا مدنی مقصد کیا ہے لوگوں کی اکتالیس دن کا مدنی قابلہ کورس ہے تریسٹھ دن کا تربیتی کورس ہے یہ امامت کورس بھی ہے درس نظامی کا بھی کورس ہے یہ بھی سمجھ لے پورا کورس ہی ہے آٹھ سال کا اور اسی طرح حفظ و ناظرہ کا بھی ایک کورس ہے تجوید کا بھی ایک کورس ہے سب کورسز ہو رہے ہیں ان کورسز میں ایک مشترکہ بات ہے طلباء اور اساتذہ کے حوالے سے وہ بات مشترکہ کیا پتا ہے میں اپنے دعوت اسلامی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے فقیر لباس آپ چلے جامع کی کسی بھی یہ درجے میں چلے جائیں قافلہ کورس والوں کے پاس چلے جائیں یا ادھر کیا کہتے ہیں زون ادھر کے شعبے میں چلے جائیں یا آپ تربیتی کورس میں چلے جائیں تو قافلہ کورس والے اسلائف ابھی شاید یہاں پر ہوں گے میرے خیال میں قافلہ کورس والا کا اسلائف ہے ذمہ دار یہ دیکھیں یہ ماشاء یہ دیکھیں سب سفید لباس میں ماما پینے میں اچھا ایک ہمارا یہ بھی کورس شریعت کورس یہ بھی مدینہ میں ہو رہا ہے لیکن یہاں کچھ حال اور دل کو بہانے والی بات ہے کہ سب ایک ہی لباس ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے تو سب امامہ اور سفید لباس کم از کم دورانے درجہ تو کیا خیال ہے ان شاء اللہ سردو حبیب تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ ہمارے فیضان مدینہ میں جتنے بھی کورسز ہو رہے ہیں سب میں ہمارے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ مدنی لباس میں ہوتے ہیں یہ آخری مدنی نام بھی ہے نا ہمارا یہ بھی ہے پیٹھے پیٹھے سلائیں بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے